بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع تو بہت مہربان رحم والا اب لہب و تب میں ہوں میں لوں جسب اللہ نار چل تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال نہ جو کمایا اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ اور اس کی جورو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رستہ